انور اللہ مدنی جنگ کے ناظرین سلسلہ حسن اسلام میں آپ کو ایک مرتبہ مرحبہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر مرحبہ کہتے ہیں سلسلہ حسن اسلام جمعہ کو آتا ہے مگر جب ایونٹس کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں یا دیگر سلسلے ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ آپ نہیں دیکھ پاتے تو آج دوبارہ حسن اسلام سلسلے کا آغاز ہوا ہے اور آج جو ہمارا سلسلہ حسن اسلام آج میلاد شریف کا چونکہ مہینہ جاری ہے ربی الاول شریف ہے تو اس سلسلے میں آج خصوصیت یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عادات اتوار اخلاق اور سرکار علی وقع صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور نبی پاک علیہ صلاح وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں پر انشاءاللہ شاء بات چیت کریں گے اسلامی بھائی مدنی پھول دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے نیت یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں اور پھر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں اور اپنی زندگی کو ان سے مہکانے کی کوشش کریں آپ سلسلے شا... اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کالز شامل سلسلہ کیا جائے تو آپ بالکل کالز کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو بالکل دعوت اسلامی کے پیج کو لائک کیجئے مدنی چینل پر لائیو آپ یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی اگر آپ اپنے تاثرات دینا چاہیں تو بالکل آپ کے تاثرات انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلسلے میں شامل کیے جائیں درود پاک کی فضیلت کو سمات کیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلو عل حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سلسلے میں ہم نبی اکرم علیہ السلاۃ وسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے یا صاحب الجمال و یا سید الشر لا یوم کی نسنا کما کان حقوض خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور آلہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم ہے کے دھواں نہیں نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی سیرت بڑی با کمال ہے نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کے معجزات سرکار کے چہرے انور نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کے آزائے مبارکہ کی شان لطافت ان تمام پر اگر گفتگو کی جائے تو یقیناً کئی سلسلے اس کے لیے درکار ہوں گے شیخ ساد رحمت اللہ تعالی نے یہ بات کر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی لا یمکن الصنا کما کان حق کو بادس خدا بزرگ تو ہی مختصر نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی سیرت بڑی پیاری ہے بہت نیرالی بڑی شاندار ہے اور یقین مانیے آج کے اس دور میں بھی اگر جو نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپناتا ہے آپ کے اخلاق کو اپناتا ہے آپ کے اتوار کو آپ کے کردار کی جھلک اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک اچھی اچھائی کی طرف جو ہے جاتا ہوا محسوس کرتا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلاط السلام اچھے ہیں آپ کی سیرت بھی اچھی ہے اور جو آپ کی سیرت کو اپناتے ہیں وہ لوگ بھی یقیناً اچھے ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی آپ سلسلے میں شامل رہیے اور کالز کرنا چاہتے ہیں تو کالز بھی کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا مفتی صاحب نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی سیرت کے حوالے سے آج ہم نے کیونکہ حسن اسلام ہمارا سلسلہ ہے تو ذہن یہ بنا تھا کہ کچھ اسلام میں نے مشورے بھی دیے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں تو تعلیمات اسلامیہ کے جو مظہر ہیں نبی پاک علیہ سلاط والسلام یہ اللہ کی نعمتوں کے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عظیم شاہکار ہیں اور یقینا سرکار علی وقع سراپائے حسن اسلام ہے نا سرکار کی سیرت سرکار کے انداز تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و افکار کو سمجھیں اور ایک سلسلے میں بیان کریں تاکہ ہمارے لیے اس میں بہتری کا سامان ہو آپ یہ ارشاد فرمائیے گا قرآن مجید فرقان حمید کیونکہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن مجید فرقان حمید ہے پھر حجیث پاک ہے تو قرآن نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے سرکار کے اخلاق کے بارے میں بسم اللہ اللہ تبارک وطالعہ قرآنِ مجید میں شاد فرماتا ہے وہ ان نقلاء اللہ کے اور بے شک آپ جو ہے وہ قلو کے عظیم پر جو ہے وہ اس منصب پر جو ہے فائز ہیں, ہیں اور جیسا کہ امام اہل سنت نے بڑا پیارا ہی جو ہے وہ اس کا ترجمہ فرمایا کہ بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے اللہ اللہ کیا بات ہے اور جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کے بارے میں تو فرمایا کانہ خلق حال قرآن نبی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ قرآن کے اندر جو بھی بیان ہوا وہ حضور کے کی اخلاق کیا بات؟ کیا بات؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے تبلیغ اور تزکیہ نفس لوگوں تک پیغام خداوندی پہنچانا بھی ان کی ذمہ داری میں ہے اور ان کو پاک کرنا ستھرا کرنا ٹھیک جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ <تصفح> وسلم سے متعلق ارشاد فرمایا کتاب وزق کی ہیں کہ یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت بھی سکھاتے ہیں اور انہیں ستھرا بھی کرتے کیا بات؟ کیا تو بات؟ فرمایا کہ ان دو جو ذمہ داریاں انبیاء کرام علیہ السلام کو دی گئی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام بنی نو انسان کے اندر جس شخص کے ذمہ یہ ذمہ داریاں دی گئی ایم بی اے کرام رحیم السلام کی وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائدے واہ واہ اور ایسا ہی ہے کہ امبیا کرام علیہم السلام دنیا بھر میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نمی. ہوتے ہیں اور پھر ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام انبیاء کرام کی دیگر صفات اور کمالات میں بڑھ کر ہیں ممتاز ہیں اخلاق کے اندر بھی آپ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اور ممتاز جو ہے وہ صفت کے حامل ہیں اور اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی اخلاق سے متعلق جو بھی چیزیں بیان کی گئیں مم. وہ تمام کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں بارک کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کیا بات اور کیوں بات؟ نہ ہو کہ خود فرماتے ہیں انما ابعث لکتم ما مکاریب اللہ, اللہ, اللہ بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے کہ مکاری میں اخلاق کو مکمل کر دی کیا بات اور صدقہیہ بدرود طریقہ مفتی محمد امجد العظمی علیہ الرحمٰن نے کیا پیاری بات فرم کیا پیاری بات فرمائی فرمایا کہ کمال بھی اس لیے کمال ہوا کہ وہ حضور کے صفت برحمان اللہ واہ تو حضور نے جس چیز کو اختیار کیا وہ در حقیقت کمال والی ہو اس چیز میں وہ کمال نہ تھا حضور کے اختیار نے اس کو وہ اللہ کمال ہو بنا دیا تا, اللہ تو ہو جن کی اپنی یہ صفت ہو کیا بات کہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں جس چیز کو اختیار فرمالیں وہ چیز کمال والی ہو جائے, آئے آئے جائے آئے آئے تو خود ان کے اپنے کمالات کا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ہو اعلیٰ ترین جو ہے وہ مناسب <تصف> کو بیان بھی فرمایا اور اپنی مبارک زندگی میں اس کا اظہار بھی جا بجا मشار فرمایا اور اللہ تبارک و بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآنِ کریم میں بیان کی تو ان صفات کی طرف بھی اگر روشنی کی جائے تو ان کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی چیزیں ملتی ہیں کہ رعوف ہائے اللہ کیا اللہ آپ رحم فرمانے والے ہیں رحم دل ہیں عزیز العلیہ ماں عزیثنی تمہارا مشقت میں پڑنا بھی جو ہے وہ انہیں گرا ہے مارسل کے اللہ رحمۃ اللہ کہ آپ کو تو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا جا بارد تو بارد بارد آپ علیہ السلات و السلام اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر سے اور اسی لیے اللہ تبارک وطان نے فرمایا لقد کان لکن فی رسول اللہ عسوۃ الحسن کہ دل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسو حسنہ کی پیروی جو ہے وہ تم پر لازم ہے دل. اگر تم قرآن کے اندر قرآن کے اندر گویا کہ بیان کیا گیا کہ اخلاق کی یہ صفت ہے یہ صفت, دل دلد. دلد. یہ صفت ہے یہ صفت اختیار کرو لیکن اس کا پریکٹیکل اس کا اظہار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سیرت> کی مبارک جو, جو وہ ملتا ملتا ملتا ملتا ہے وہ سیرت کے اندر ملتا ہے اگر بھی بھی کوئی شخص, شخص آپ کی سنتوں جو کی جو ہے وہ پیروی کر لے آپ کی کامل اتباع کر لے تو وہ گویا اخلاق کی جو ہے وہ اچھی سے اچھی جو ہے وہ صفات کی طرف جو ہے وہ ان کا حامل ہو سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے معاشرے میں ایک نکھار لا سکتا ہے کہ اخلاق کی جب بھی آپ بات کریں تو اخلاق کیوں جو ہے وہ کہے جاتے ہیں؟ بالکل معاشرے میں نکھار ہی اچھے اخلاق سے آتا ہے اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اخلاق اخلاق ہوا ہی جب جو سرکار کے بارگاہ میں آدیش ہے نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام انہیں قبول فرما لیا تو وہ اخلاق, اخلاق ہو گئے وہ عادت اچھی ہو گئی ورنہ عادات تو ہر ایک کی تھی تو جب عادت میری بھی ہے آپ کی بھی ہے دوسروں کی بھی ہے جن عادات کو نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے اختیار فرما لیا وہ اخلاق کے کریمانہ ہو گئے <اللہ> اور ان کو اختیار کرنے کا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلّۃ السلام کی پیروی کرو اور حضور کے اخلاق بڑے عظمت والے ہیں بڑی شان والے ہیں صبح اعلیٰ فرماتے ہیں نا سب سے اولا اعلی ہمارا نبی کیا بات ہے سب سے آلی و آلی <اللہ> ہمارا <اللہ> نبی سب سے ل ہمار نبی اپنے ماؤ کا پیارا ہمارا نبی اپنے ماؤ کا پیارا ہمارا نبی دونوں آم کا دول ماشاء اللہ نبی پاک علیہ اثرات السلام کے اخلاق کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے غلام محدودین بھائی مفتی صاحب نے جو وضاحت فرمائی جو ارشاد فرمایا اور قرآن مجید نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اب دیکھیں سرکار عالی وقار کے اخلاق بڑے بلند ہیں یقینا شان بھی بہت بلند ہیں بڑی عرفا ہے بڑی ارفا ہے ٹھیک ہے سب سے افضل ہے سب سے آل ہے مگر اتنی افضل و اعلی شان ہونے کے باوجود چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو کوئی منصب مل جاتا ہے کسی کو اگر مرتبہ مل جاتا ہے تو اس کے انداز تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ شاید لائق کے تعریف نہیں ہوتے مگر نبی پاک علیہ سلاد وسلام چونکہ سب سے افضل وعلیٰ ہیں اور مکاری میں اخلاق کو مکمل کرنے والے ہیں تو حضور کی عاجزی نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کی انکساری یقیناً بڑے لوگوں میں آجی و انکساری کا ہونا یہ ایک بہت بڑی صفت ہوتی ہے تو حضور کی عاضی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں جی بالکل بہت <سلام> بجا فرمایا آپ یہ دیکھیے کہ یہ سرکار علی السلاطلام کے تعلق رکھنے والا جو بھی وصف ہے وہ با کمال ہے کیونکہ حضور علی سلات وسلام سب سے اعلیٰ بالکل سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی تو محبوب یہ سید الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں میں افضل و اعلی بنا کر اللہ و تعالی نے محبوب کو محبوس فرمایا تو جو وصف محبوب سے متعلق ہو گیا وہ بھی سب سے اعلی واہ اور آپ یہ دیکھیے کہ بلکل یہ سرکار علی سلاط وسلام کا ایک وصف ہے اور حضور کے اصاف تو بے شمار ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہنا پڑا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پراقا تیرے اوساف کا ایک باب تک پورا نہ ہوا بوا جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں اے اے ہزار اے اے کام لیا میں نے خوش بیانی سے آج کائنات کا ذرہ ذرہ گویا کہ نعت مصطفیٰ مدحت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے لیکن اے زندگیاں اے ختم ہو گئی ہیں اے قلم ٹوٹ گئے ہیں قلم کی سیاہی خشک ہو گئی ہے لیکن ایک اوساف اور ساخ مصطفی کا ایک باب مکمل نہیں ہوا اللہ غلط اسی کو پرانی اعلیٰ غلط یہی تو فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری ہے ہوں میرے شاہ میں کیا چاہتا ہوں تو وصف عیب تناہی دیگر امبیا کرام علیم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک وطالیہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے اور دیگر امبیا کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے کوئی نہ کوئی دلیل لے کر آئے کوئی نہ کوئی نشانی لے کر آئے جب سرکار علی سلاۃ والسلام کی باری آئی محبوب کبریا کی باری آئی تو جب حضور علی سلاسلام کے بارے میں بیان ہوتا ہے تو پہلے امبیا معجزات لے کر آئے کسی کو کم ملے کسی کو زیادہ ملے کسی کو دو موجوے ملے کسی کو چار ملے کسی کو سات ملے جب سرکار علی صلاح وسلام کے بارے میں بیان ہوتا ہے یا یوہن ناسو قدجہ من ربکم یعنی دیگر انبیاء کوئی ایک معجزہ یا معجزات لے کر آئے دیگر انبیاء کوئی دلیل یا دلائل لے کر آئے لیکن اے محبوب آپ تو خود سراپا معجزہ بن کر آئے دیگر اللہ انبیاء اللہ دلیل لے کر آئے آپ خود رب کی دلیل بن کر آئے دیگر انبیاء رحمت لے کر آئے آپ خود سراپا رحمت للعالمین بن اللہ کر آئے تو علامہ سیوتی نے اس بات کو ذکر کیا کہ خسائس القبرہ میں کہ امبیا کو جو دیگر کمالات اور معجزات اللہ تبارک کا تعالی نے فردن فردن عطا فرمائے وہ سب جمع کر, کر ذات مصطفیٰ میں رکھ تو سرکار علی سلاۃ وسلام پر جس طرح نبوت ختم ہوئی اسی طرح ساری کائنات کا حسن بھی سرکار پر ختم ہو گیا اللہ سارے کمالات حضور علی سلاسلام کی ذات میں موجود ہیں آج کا آپ نے سوال کیا تو سرکار علی سلاۃ وسلام کی جس طرح شان بے مثل و بے مثال ہے جس طرح ذات بے مثل و بے مثال ہے اسی طرح آپ کی شان توازو اور شان عاجزی یہ بھی بے مثل و بے مثال ہے اللہ تبارک کا وطالعہ نے آپ کو یہ اختیار دیا مشہور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے خسائش القبرہ میں ابن ماجہ میں ترمیزی شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ اللہ تبارک کا وطالعہ نے محبوب کو یہ اختیار دیا کہ اے محبوب اگر تو چاہے تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور یہ سونے کے بن کر تمہارے ساتھ چلیں اے محبوب تجھے اختیار ہے کہ تو اپنی زندگی بادشاہ بن کر گزار یا اللہ تبارک تعالی کا, کا بندہ خاص بن کر گزار شاہانہ زندگی گزاریں یا فقر و فاقہ والی زندگی گزاریں تو محبوب نے فقر و فاقہ اختیار فرمایا تاکہ بعد کو میری امت اس پر عمل کر سکے میری سیرت کو اپنا سکے سرکار علی صلاح وسلام کی یہ عاضری حضرت اصرافیل علیہ صلاح نے جب یہ توازو دیکھا کہ یہ پوری ایک طویل حدیث ہے کہ سرکار علی سلاۃ وسلام ایک مرتبہ جبریل امین سے کوہ صفحہ پر محاورے گفتگو تھے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل کوئی دوسری شام ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آل محمد کے گھر شام کو چولا جلاو یہ آجری کا عالم دیکھیے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالیاتوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک سخت آواز آئی تو سرکار علیہ سلاۃ سلام نے دریافت فرمایا جبریل یہ کون ہے کہ اللہ تبارک کا بطالیہ نے حضرت اسرافیل کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں حدیث پا کے باسنی اسرافیل میرے پاس اسرافیل آئے حضور فرماتے اور وہ زمین کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے اور انہوں نے آ کر عرش کی یار اللہ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ زمین کی ساری خزانوں کی چابیاں میں آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور اللہ تبارک کا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر محبوب حکم دیں تو یہ تہامہ پہاڑ ان سب کو سونے کا اور قیمتی پتھروں کا بنا کر محبوب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تو اے حدیب آپ کیا چاہتے ہیں بادشاہ بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ رب کی بندگی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں فقر و فاقہ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حضور نے فقر کو اختیار فرمایا اور پھر حضرت اسرافیل نے عرض کی یا رسول اللہ اسی توازوں کے سبب اسی آجزی کے سبب اللہ تبارہ کا تعالی نے آپ کو اولاد آدم کا سردار بنا اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی قبر منور سے باہر تشاع اسی طرح کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے بات, بات وہی ہے کہ او صاف اگر بیان کرتے جائیں تو یقین جانے سلسلوں پر سلسلے ہو جائیں بات بات لیکن اوساف مصطفیٰ ختم نہ ہو حضرت ابو شعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آجزی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار علی سلاسلام حالانکہ نبی ہیں نبی کی نمبیاں ہیں انبیاء کے نبی ہیں اور آپ دیکھیے کہ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہو یا دنیاوی منصب والا ہو وہ اپنا کام خود نہیں کرتا हुم. وہ اپنے جو نیچے سے خود, خود, سے, خود سے کرواتا ہے اپنے درباریوں سے کرواتا ہے تو جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہوتا تو اس کی آجزی بھی, بھی شان والی آجزی فرماتے ہیں کہ سرکار علی سلاط والسلام اپنے گھریلو کام خود اپنے دستے مبارک سے کیا, آئے کیا آئے کرتے کیا بات یہاں بات تک بات کہ اپنے خادموں کے ساتھ اللہ آپ مل کر ان کی مدد فرمایا کرتے تھے اور اپنے خادموں کے ساتھ مل کر کام کروایا کرتے سبحان تھے اللہ، سبحان یہاں اللہ تک بھی آتا ہے کہ جب سرکار علی سلاط والسلام باہر کہیں تشریف لے جاتے تو رستے میں چھوٹے بچے ملتے چھوٹے بچے تو جو نابالغ چھوٹے بچے ہوتے تو سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے ان کو سلام کرتے دا. دا. تھے اس سے بڑھ کر آج کیا ہوگی اس سے بڑھ کر انکساری دا. کیا ہوگی کہ سرکار علی علیہ وسلم کو خزانے کی چابیاں فرمائی جا رہی ہیں سید الانبیاء ہیں سید الاسفیاں ہیں مالک لیکن مالک کون نے اور اللہ تبارک کا وطالیہ نے دنیا اور جہان کی سلطنت مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دی ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی انتصاری کا یہ عالم ہے کہ سلام میں پیل کر رہے وہ بچوں کو آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سلام نہیں کرتا اپنے والد صاحب کو سلام نہیں کرتے تو یہ سیرت مصطفیٰ کا اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلاط و اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہونے کے باوجود اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے چھوٹوں کو سلام کیا کرتے تھے پہل کرتے تھے تو کیا ہم نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہمارے اندر بھی یہ اوساف پائے جاتے ہیں کہ اپنے کام کاج خود بساوقات کر لیتے ہیں کیا گھر والوں کے کام میں ہم ہاتھ بٹاتے ہیں تو آج جو موضوع ہمارا ہے وہ اس کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنائیں بیان کرنا اپنی جگہ ہے اپنا نا یہ ہماری ہمارے اس سلسلے کا مقصد ہے کاش کے ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجزیبا کو حصہ مل جائے میں اس نے فرماتے ہیں نا تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری, تیری سادگی, سادگی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں مدین والے مدنی مدین والے سے پھر ماشاء اللہ میرے چینل کے ناظرین کی کچھ کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء آگے بڑھتے ہیں جی کال دیجئے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ماشاء اللہ پروگرام حسن اسلام اسپیشل ہو رہا ہے آپ سب کی کوششیں لطرا قبول فرمائے یہ بتائیں کہ اس دور میں حسنِ اسلام کی چلتی پھرتی کوئی شخصیت ہو جس کو دیکھ کر ہم اسلام کی حسین تعلیمات پر عمل کی طرف راغب ہو سکے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ نے جو سوال کیا یقیناً بڑا ہی پیارا سوال ہے جس کو دیکھتے ہیں نا تو اس کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اس کی طرح بنے تو ہم تو ایک شخصیت کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ دیا ہے اور یہ ایک پورا نظام بنایا ہے دعوت اسلامی کا دو سو ممالک میں کام کر رہی ہے یقیناً امیر اہل سنت داون برکاتمر عالیہ مولانا محمد الیاس قادری مداضیل علی خود سنتوں کے آئینہ دار ہیں ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت کا ایک کمال ہے کہ آپ کو جب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہے تو نب... آپ آپ داوت برکات المعالیہ اس عمل کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سنت مجھ سے نہ رہ جائے کوشش کرتے ہیں کہ سنتوں پر عمل ہو شریعت کی پاسداری کرتے ہیں تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس دور میں اسلام کی تعلیمات کی کوئی حسین تصویر دیکھنا چاہے تو امیر اہل سنت دامر برکاتم عالیہ کی شخصیت کو دیکھے اور ان کے طریقہ کار کو اختیار کریں انشاءاللہ شاء اس کو بھی سنتوں پر عمل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جی ایسا ہی ہے کہ مختلف دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے انبیاء کرام علی مسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ سے جو کچھ سیکھا صحابہ کرام نے آگے تک پہنچایا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تعلیمات کو نہ صرف بیان کیا بلکہ پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو جو ہے وہ آپ نے اختیار فرما کر لوگوں کو بتایا دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے اور تو اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہ الدوان نے بھی آپ علیہ السلاط والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو آگے جو ہے وہ بتایا عمل طریقہ بتایا کہ حضور کی سنتوں کے اوپر جو ہے وہ یوں عمل م. ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں بیان کی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک مختلف دور کے اندر مختلف رزران دین نے جو ہے وہ کیا صحابہ سے تابعین نے سیکھا ان سے تابعین نے سیکھا پھر بزرگوں کے اندر آپ آئے اور اسی طرح ہر دور کے اندر جو ہے وہ مختلف بزرگان جو ہے وہ ان کی سیرتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں اور ان کی زندگی کا انداز کہ انہوں نے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم پر جو ہے وہ نقشے قدم پر چلتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزاری اور ہر سنت کو جو ہے وہ اپنایا اور اپنا کر لوگوں کو دکھایا کہ جو ہے وہ سنت کے اوپر عمل یوں کر اللہ حضور کی سنتوں سے محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کی تو فی زمانہ اس دور کے اندر امیر علیہ سنت و برکاتہ کی ذات مبارکہ واقعی ایسی ذات ہے جس نے نہ خود سنتوں پر عمل کیا بلکہ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں سنتوں کا جذبہ بھی, بھی پیدا کر opened. دیا اور اس پر فتن دور کے اندر اے اے سنتوں کا عامل بھی بنا دی سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو امیر علیہسنت دامد برکات کی صحبت بابرکت کو حاصل کیجیے انشاءاللہ شاء سنتوں پر عمل کرنے کا آپ کو جذبہ ملے گا غلام محدود بھائی یہ آج کے ساتھ ساتھ اگر نبی پاک کی سادگی کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ شیر بھی پڑا اللہ کبھی جو کی موٹی کھجور ایسا سادہ کھانا تو واقعی حضور کی سادگی بھی بے مثل و بے مثال اور بڑی نرالی ہے تاریخ نبوت میں ایسی مثال نہیں ملتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سرکار علی سلاۃ والسلام کو اس حال میں دیکھا کہ حضور کے مبارک جسم پر چٹائی کے نشانات تھے جس میں ناظمین پر مبارک چٹائی کے نشانات تھے تو حضرت عمر رونے لگے اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسر و کسرا اتنی شہانہ انداز میں زندگی گزاریں حالانکہ ہم تو ایمان لائے آپ پر اور آپ کے رب پر اللہ اور ہم اس طرح زندگی گزاریں تو سرکار علی صلاح والسلام نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ دنیا کی راحت ان کے لیے ہمارے لیے آخرت کا آرام کیا بات آخرت کیا کا, بات کا آرام ہے آخرت کا سکون ہے تو سرکار علی سلاۃ والسلام کی سادگی یقینا یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں سادگی کو اپنا یہ بہت پیارا وشف ہے سادگی انسان کے وقار کو بڑھا اللہ سادگی انسان کو سکون اطمینان اور اس نے معاشرت کا یہ اتنا خوبصورت وصف ہے کہ انسان کی زندگی سکون سے گزرا آج سخان جو ہماری زندگیوں میں تنگ دستیاں ہیں بے روزگاریاں ہیں اس کے کئی اسباب بے ہیں بےچینی ہے کماتے پورا نہیں ہوتا جب پورا ہی نہیں ہوگا تو بے چینی رہے گی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کی تنخواہ دس ہزار ہے وہ شوٹ پہنے گا پندرہ ہزار کا تو پھر کہاں سے وہ پورا ہوگا سادگی جس وصف کو اس وصف کو اگر اپنا لیا جائے تو یقیناً حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ ہمیں اطمینان کل نصیب ہوگا اسی طرح ایک ردی سے پاگے بڑی پیاری ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار علی سلاۃ وسلام کیا عاجزی ہے میرے آقا کی جب بستر پر سوتے تھے تو وہ حضور کا مبارک بستر یہ چمڑے کا گدا تھا اچھا جس میں روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوئی. حضرت حفصر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میری باری کا دن ہوتا سرکار علی سلاۃ میرے گھر تشریف لاتے تو ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے اللہ اللہ جس کو میں دو تے کر کے بچھایا کرتی تھی اس کی دو تے کر دیا کرتی تھی تاکہ تاکہ سرکار علیہ السلاط وسلام آرام سے سو اے سکتے اے تو ایک مرتبہ میں نے بڑی محبت میں اس دو کی وجہ چار تے کر دی تاکہ بستر میں اور نرمی آ جائے سرکار علیہ سلاط وسلام نے آرام فرمایا اور جب بیدار ہوئے تو اشارت فرمایا کہ اے حفصہ اس کی چار تے کی بجائے دو تے ہی کر کے رکھا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ نرمی غالباجا اور میری نماز تحجد میں خلل واقع کیا شان ہے میرے تو امت کی तो है है تعلیم امت کی تعلیم کے لیے ورنہ تو عبادت کامل عبادت جو ملی ہے وہ حضور کے صدقے سے ملی اگر کوئی آج بھی عبادت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس پر سرکار کی توجہ ہے توجہ ہے ہے تو بندہ عبادت کرنے میں نیکیاں کرنے میں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں آگے بڑھتا ہے مم. اگر حضور کی توجہ نہ ہو تو بندہ نیکیاں نہ کر سکے طبعی. امت ہی نیکی نہ کر سکے مم. تو یہ حضور کی عاضی انکساری یہ امت کی تعلیم کے نہیں ہے کہ آرد. اپنے معاملات میں آجزی کو سادگی کو اپنا لو تاکہ زندگی آسانی سے اور سکون ہو کر بجے چٹائی کبھی ہی سونا جٹائ کا بچونا کبھی کاک پہ ہی سونا ہے جٹائی کا پچھونا کبھی کاک پہ ہی سونا سیرھا مدنی مدنی مدین, <والے> پہ پھر مدنی مدین <والے> نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادگی آجی اور سرکار علی وقار علیہ وسلم کا مرتبہ پھر آپ نے سرکار کے اخلاق کے بارے میں فرمایا تو ایک طرف حضور کی آرزی ہے سادگی ہے اور حضور کا مرتبہ ہے پھر اس مرتبہ کے ساتھ نبی پاک لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ برتاؤ وہ کیسا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت اللہ عالمین بن کر تشریف لائے تو آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ رحمت اور شفقت کی بنیاد الحمد اللہ۔ اور آپ علیہ السلات وسلام لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا کرتے تھے صحبۂ اچھا خندق کے موقع پر بھی آپ علیہ السلاۃ والسلام نے جو ہے وہ اس میں بھی حصہ لیا خندق کھودنے میں اسی طرح ایک اور مقام پر بھی جو ہے وہ صحابۂ کرام علی مردوان جو ہے وہ مختلف کاموں کو تقسیم کیا تو آپ علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ کام تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیجئے ہم جو ہے وہ سارے کام کر لیں گے لیکن آپ نے منع فرمایا فرمایا کہ نہیں میں بھی جو ہے وہ کام کروں گا کیا بات ہے اور خود آپ کا جو انداز تھا یعنی اپنے اصحاب کے ساتھ وہ بڑا ہی پیارا تھا کہ ایک صحابی تھے وہ دیہات میں رہا کرتے تھے اور جب بھی دیہات سے آتے تھے مدینہ منورہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ دیہات کی چیزیں سبزی وغیرہ لے کر آتے تھے اور جب واپس اپنے دیہات جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہاں سے جو ہے وہ تحفے شہر کے دیا کر اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ان صحابی کا نام تھا ظاہر فرمایا کہ ظاہر جو ہے وہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری اللہ کہ وہ دیہات سے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں اور ہم یہاں سے شہر کے انہیں دیتے ہیں کیا بات؟ انہی کے بارے میں فرمایا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ حضرت ظاہر جو ہے وہ اپنا سامان بیچ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی طرف سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنے دستے مبارک رکھے اللہ اللہ اللہ اور ان کو گود میں لے لیا وہ بولے کون ہے مجھے چھوڑو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم تھے بس انہوں نے اپنی پیٹ اور بھی حضور کے سینے سے بغرض تبرک لپٹانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ایسے غلام کو خریدے وہ بولے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ مجھے کم قیمت پائیں گے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا کے نزدیک گراں قدر ہے کیا کمال کا برتاؤ اللہ اسی طریقے سے ایک چھوٹے صحابی تھے حضرت جو ہے وہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی دلجوئی کے لیے مختلف مواقع پر آپ جو ہے وہ خوشتبئی بھی فرمایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ان کی جو چڑیا ایک انہوں نے پالی ہوئی تھی وہ جو ہے وہ اتفاق مر گئی اچھا وہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو آپ علیہ السلۃ السلام جو ہے وہ خوشتبئی کے طور پر فرماتے یابا اللہ یعنی ابو امیر وہ چڑیا تمہاری کہاں گئی اللہ اسی اللہ طرح ایک صحابی رسول جو ہے وہ حضور, حضور, حضور کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے سواری دے دیجیے تو ارشا فرمایا تاکہ میں اس پہ سوار ہو جاؤں آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں اللہ بس بولے یا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا مجھے چاہیے تو آپ علیہ السلۃ نے فرمایا اونٹنیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ اونٹ کی جو ہے وہ بھی کوئی بھی اونٹ ہے تو وہ اونٹنی کا جو ہے وہ بچہ ہی ہوگا یوں خوشتبئی بھی فرمایا کرتے تھے ان کے ساتھ میل جول بھی اچھا رکھا کرتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ جس طرح بعض لوگوں میں آتا ہے کہ جب رتبہ مل جائے چیز مل جائے تو غرور و تکبر مو ٹیڑھے ہو جائے اپنے کم لوگوں سے ملا نہ جائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلات کو مدینہ منورے کی باندیاں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہے ملازم ملازم کے آپ مالک نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو وہ تو تنخواہ لیا وہ چلا گیا جو باندی اور غلام ہوا کرتے تھے اس کے لوگ مالک ہوا کرتے تھے وہ اس کے مالک, مالک ہوا تھے کرتے تھے باندیاں بھی آپ علی اللہ کو راہ چلتے مدینے میں روک کر اپنی باتیں عرض کیا اللہ آپ ہو کر ان کی باتیں سنا صبح جو ہے وہ بچے کرتے تھے پانی لے کر تو آپ علیہ السلۃ السلام سخت سردی میں بھی ان کے پانی میں ہاتھ مبارک ڈال دیا کرتے برکت کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اندازی کیا آپ کا جو ہے انداز کوئی آپ کو اگر اسی لیے فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے اگر کوئی کان میں کوئی بات کہتا تو جب تک وہ اپنا منہ نہ ہٹاتا آپ اپنا کان اس کے منہ سے جدا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کمال ہے کیا کمال ہے مفتی صاحب یہ باتیں سننے کے بعد ہم غور کرتے ہیں اپنے معاشرے پر تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی کو کوئی مرتبہ ملتا ہے آپ یعنی یہیں پر دیکھ لیں کہ یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اپنی آل اولاد کے ساتھ بلکہ مدینہ منورہ کے ہر فرد کے ساتھ, है ساتھ है है نہیں है है آج ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ ہی کیا بچیاں جو ہے وہ دور کر دیں کہ ہم کتنا اپنی اولاد کے ساتھ شفقت و محبت سے کھانا کھاتے ہوئے اگر بچے کا ہاتھ ہی کھانے کا کپڑوں پر لگ جائے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے حالانکہ وہ ہماری اولاد ہے ہمارا بیٹا ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ وقف پیدا کرنا چاہیے محبت والا پیار والا شفقت والا معاف کرنے والا تاکہ ہمارے اندر جو ایک خرابی وہ ختم ہو اور لوگوں کے دلوں میں ہماری بھی محبت پیدا ہو سرکار علی مقال اصلاح السلام کا عمل ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے آئیے ایک لیتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد آزم اختاری بابل المدینہ کراچی سے ملن صاحب یہ امام احمد اللہ صاحب کا ایک شعر ہے تو اس کی کچھ وضاحت طلب کرنی تھی وہ شعر کچھ یوں ہیں تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا کوئی تجسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے بہت شکریہ پہلے تو اس شعر کو صحیح سے آپ پڑھ دیجئے تاکہ پھر اس کی وضاحت عملے جی تیرے خلک کو حق حقیب کوئی تجھ س ہوا ہے نہ ہوگا شہا کوئی تجھ سا ہوگا شہا تیرے خواہ لکھے حس نو کی قسم کیا بات مسجد صاحب بازار فرمائیں گے اب اگر بغیر زبر زیر کے لکھا ہوا ہے یہ شعر تو دونوں جگہ جو ہے وہ خال عام کافی जी, जी, جو ہے لکھا ہوا ہوگا اب اس کو پڑھا کیا جائے تو پہلا جو ہے وہ عظیم کہا جس کو جी, جी, تو یہ جی. ہے خلق ناظیم جی. دونوں عربی کے جو ہے وہ الفاظ ہیں تو خلق جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اخلاق کو ٹھیک ہے جیسے کہ, کہ شعر میں کہا کہ تیرے خلق کو یعنی تیرے اخلاق کو عظیم کہا اللہ تبارک وطالیہ نے وحین کلا خلوق ناظیم اور تیری خلق یعنی خلقت پیدائش آپ علیہ اللہ کی یعنی جسمانیت آپ علیہ اللہ کے نوری جو ہے وہ آپ کا جس میں مبارک ہے اس کو حق نے جمیل جو ہے وہ کیا خوبصورت کیا کہ اس کا کوئی ثانی جو ہے وہ نہیں ہے پھر آگے دوسرے شعر کے اندر فرمایا کہ کوئی تجسا ہوا ہے کیسا کیا یعنی خلق کو عظیم کہا اور خلق کو جمیل کیا اور ایسا کیا کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ پہلے کوئی ہوا اللہ ہے،, اللہ ہے نہ تا قیامت کوئی ہوگا تیرے خالی کے حسن و ادا کی, قسم کی اللہ اللہ تبارک کا تعالی کی قسم کہ نہ ہی حضور کے اخلاق جیسا کوئی آشن اللہ ہے، اللہ نہ اللہ حضور اللہ کے جسم مبارک جیسا حضور کے حسن والا کوئی ہوا ہے اور نہ ہی برد برد کوئی طاقیامت کے جو اشعار ہوتے جی ہیں جی, جی جی, جی, جی حسن اس میں یہ کہ آلہ درت کا کوئی نہ کوئی شعر قرآن و حدیث پر مشتمل ہوتا ہے. اللہ مولا علی کرم اللہ و تعالیٰ وجل کریم کی بڑی طویل حدیث ہے اس میں آخر میں آپ فرماتے ہیں یقول و حضور کی نعت کہنے والا نعت تعریف کو کہتے ہیں حضور کی تعریف پہلے بھی, بھی ہوتی بھی تھی, تھی, بھی تھی اور آج بھی ہوتی ہے اور قیامت تو ہوتی رہے گی اور صحابہ کرام نے جو تعریف مصطفیٰ بیان کی ان کا حق کوئی ادا کر نہیں سکتا تو فرماتے ہیں کہ حضور کا نعید کی تعریف بیان کرنے والا جب بھی حضور کا حسن دیکھتا آخر میں یہی کہتا لم آرا قبلہ ہوں والا بارڈا حضور سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ حضور کے بعد کبھی دیکھا کہتے نا وہ کا لم ترقت تو آئی نہیں وہ اجمل امین کا لم تصا مبر کل آئے ان نہ قد تک کمات کہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کیوں کیونکہ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا آپ ہر ایپ سے پاک پیدا کیے گئے گویا کہ آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے کہ نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان عزمت نشان ہے اور اللہ تعالی ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہم سرکار اصلاح وسلم کی مدح سرائی کرتے رہیں ان دنیا اور میں کامیاب ہو جائیں گے ایک اور دیجیے گا السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شفیعت تاریخ فائی فی نیو کراچی میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علی السلام کو قرآن نے بہترین نمونہ فرمایا ہے اس سے مراد کیا ہے اگر اس کی تفصیلی وضاحت کر دیں تو مدینہ مدینہ جی مفتی صاحب شروع میں آپ نے یہ تھے مبارکہ پڑی تھی دی فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشار فرمایا رسول اللہ اصوت الحسن حضور کی زندگی جو ہےسوائے حسنہ بہترین نمونہ ہے اور اسی لیے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید میں شرف اب ہدا کہ آپ علیہ السلام کی ہی ابتدا اور پیروی کروان اور کیوں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ حبیب علیہ صلاح والس نے باب خود باب فرما ان نما بستم مکاری من اخلاق چونکہ مجھے مکاری میں اخلاق کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا تو آپ علیہ و سلام کی سیرت گویا کی ایک کامل ہے آپ کے آنے کے بعد سب کچھ کامل و اکمل ہو گیا مکمل ہو گیا جو کچھ پہلے کچھ کمی تھی اگر کسی چیز میں تو وہ بھی مکمل ہو گئی آپ علیہ السلاۃ کی مبارک تشریف آوری سے تو آپ علیہ السلاط والسلام کے دین میں آپ علیہ السلاط والسلام کی سنتوں میں آپ علیہ السلاۃ السلام کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک کامل اور ایک مکمل جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سبحان ہے کہ اس کے اوپر انسان عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے اس کے اوپر عمل کر کے انسان ذریعہ نجات کا جو ہے وہ نجات پا سکتا <سلام> ہے نجات, <سلام> ہے نجات ہے کے راستے پر چل کر اللہ تبارک وطالعہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کے حبیب اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ نا قل ان کن تم تحبون اللہ اے اللہ, اے اللہ اگر مدعی محبت خدا ہو تم ہے رب سے محبت کا تم ہے تما دعوا کرتے ہو فت اونی میری سوا یق کم اللہ پہلے تو تمہارا دعویٰ تھا کہ تم رب سے محبت کرتے ہو لیکن جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت اللہ اکبر اللہ اکبر تو سرکار علی وقار کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت و اتوار کو اپنانے کا شریعت مطالعہ نے حکم دیا ہے تو اسی کی طرف جو ہے یہ آیت مبارکہ ہمیں لے جاتی ہے کہ سرکار کو بہترین نمونہ بنایا یعنی نبی پاک علیہ السلط والسلام کی سیرت کو دیکھیے حضور اکرم علیہ سلاۃ السلام کے رہن سہن کے انداز کو گفتو و شنید کے انداز کو نشست و برخاست کے انداز کو کھانے پینے کے انداز کو سرکار علی وکار کے لیل و نہار کے معاملات کو دیکھا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم اس آئیڈیل کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے غلام محدود بھائی نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام بڑے مرتبے بڑی شان اور بڑے مقام کے ساتھ ساتھ ہم نبی پاک علیہ اللہت والسلام کی سیرت میں دیکھتے کہ حضور کی سیرت میں نرمی بھی بولتے ہیں جیسے کچھ واقعات مفتی صاحب نے بیان فرمایا کچھ آپ نے بھی ذکر جیسے کیا تو حضور کی سیرت میں جو نرمی ہے جیسے فرمایا رعف الرحیم بڑے مہربان ہیں کمال جو ہے لوگوں کے جو ہے مہربان مہربانی کرنے والے ہیں ہیں تو حضور کی نرمی کے بارے میں بھی کچھ احساس فرمائے کیونکہ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نرمی کا جو پہلو نا وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا کہ کوئی اور ہوں دوست ہوں و ہو یا معاشرے والے ہوں ان کے لیے تو نرمی کا پہلو مزید اپنے دل کے اندر اجاگر کرنے کے لیے نبی پاک کی نرمی کے بارے میں کچھ فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمایا میرے آقا کی نرمی کا انداز تو ایسا تھا کہ صرف نرمی پیار محبت شفقت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے کیا بات؟ کئی کفار دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اس میں سر دست بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وحشی جنہوں نے سیدنا عمیر حمزہ صلی اللہ تعالی محمد ان کے میں کچھ پرابلم ہے مفتی صاحب آپ کچھ نرمی کے حوالے سے سرکار علی کے اشارت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رحمت من لنت ولو كنت القلب لن من رب کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل واقع हم. ہوئے اگر سخت ہوتے تو ایسی صورت میں وہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں اچھا تو اللہ تبارک وطالعہ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو بھی بیان فرمایا کہ آپ جو ہے وہ نرم دل ہیں وہاں یہ بھی بیان فرما دیا کہ جب سخت دل ہوں گے تو لوگ جو ہے وہ دور ہو جائیں ٹھیک تو آج ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جب اس چیز کو اختیار کیا تو وہ اہل عرب جو حضور کے خون کے پیاسے تھے وہی ایک وقت آیا کہ حضور پر اپنی جانے کیا والے والے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کس لیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے لیکن جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ وقت آیا کہ جب حضرت عمر کی تلوار جو ہے وہ اس پر نکل جائے کرتی تو جو حضور کی شان میں اللہ اللہ رہے اللہ رہے اللہ اللہ تو اللہ اپنی جانیں جو ہے وہ نچھاور کر دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کئی واقعات ایسے ہیں کہ نرمی کی وجہ سے اور ایسی نرمی کہ بندہ آئے سوچ آئے بھی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب سیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ جب مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہی تھی تو راستے کے اندر جو ہے وہ آپ کو کچھ کفار شریر کفار نے جو ہے وہ تنگ کیا اور ایک کافر تھا <سؤال> اس نے باقاعدہ آپ کو اونٹنی پر سے گرا دیا <سؤال> جس کی وجہ سے آپ اس وقت حاملہ تھی تو آپ کا حمل بھی ثابت ہو گیا اور وہ جو تکلیف پہنچی اسی تکلیف میں آپ کا انتقال <سؤال> ہے <ہوں> وہ <سؤال> شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور سے جو ہے معافی کا طلبگار ہو تو آپ علیہ السلام نے اور وہ اندازہ کیجیے کہ یعنی ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ یار سب کچھ اولاد کی تکلیف انسان کے دل میں کتنی بلی ہوتی ہے اور پھر اولاد اور اولاد کی بھی اولاد ہائے کہ نواسی بھی جو ہے اس کا حمل بھی جو ہے وہ ساقب جو ہے وہ بیٹی کا حمل ثابت ہوا جی جی تو اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ معاف فرما دیا دی وحشی کا جو ہے وہ مشہور واقعہ جی نبی کریم دی اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاف فرما دیا اور کئی جو ہے وہ واقعات ایک جو ہے وہ شاعر تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ برائی کی ہجب کی حضرت کاب جو ہے وہ نام ہے ان کا تو وہ جو ہے وہ جب برائی کی تو اس وقت ان کے لیے اعلان یہ کیا گیا کہ ان کو جہاں بھی پایا جائے ان کو قتل جو ہے وہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو جب انہیں یہ بات پتا چلی تو یہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر حضور سے امان چاہی کہ کاب کے لیے امان دے دی یہ ظاہر نہیں کہ میں کاب ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چہرے سے نہیں پہچانتے کہ یہ کاب ہے جب امان لے تو فرمایا کہ میں ہی کاب ہوں پر ایمان لاتا اللہ اکبر کیا کمال ہے کیا کمال ہے دشمنوں کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کی درمی وہ شاعر کہتا ہے نا گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں یہ صرف ہمارے یہاں بیان کرنے کی حد تک ہے کہ دشمن کے لیے چادر بچھا دینا گالیاں دینے والوں کو معاف کر دینا ہمارے یہاں تو اگر کوئی ایک مال اللہ گالی دیتا ہے تو ہم اس کے جواب میں ریپلائی میں بعض لوگ دس گالیاں دیتے نہیں تھکتے اور اپنے دشمنوں کے حوالے سے جو ذاتی دشمن ہے نا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دل کے اندر کیفیات ہوتی وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام السلام کی نرمی حضور صلاح والی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اول تو اپنی ذات کے لیے نفرت ہونی ہی نہیں چاہیے دشمنی ہونی ہی نہیں چاہیے دشمنی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اگر محبت ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اگر خدا نا خاص کسی سے دل کے اندر نفرت بیٹھ بھی گئی کسی وجہ سے ایک فطری بات کا فطرت کا تقاضا ہوتا ہے تو مگر نرمی کا پہلو تو ہمارے دامن سے ہمارے ہاتھ سے نہیں چھٹنا چاہیے نا نرمی تو ہونی چاہیے اگر نرمی نہیں ہوگی تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں نبی پاک علیہ سلات السلام کے حسن و جمال اور سرکار کی سراپا سیرت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے نبی پاک علیہ سلاط السلام کی غلام الدین بھائی نفاست پسند دی. اے اے سرکار کی صفائی سرکار علیہ سلاط والسلام کا نفاست کو پسند کرنا اس کے بارے میں مجھے شاد فرما یہ حدیث صاحبان تو صفائی نصف ایمان ہے جی یعنی صفائی کو ایمانت کا, کا جو ہے وہ ہے اور یہ دوسرا بھی ہے نظافت من الدین یعنی اس پر اتنی اہمیت ہے کہ آپ کا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے صفائی سے کیونکہ ظاہر سی باتیں بندہ عبادت کرے گا اس سے پہلے تہارت کا ہونا ضروری ہے صحیح. <ت Gotti> شرائط نماز کے لیے بھی, بھی, بھی شرائط سب سے پہلی شرط ہی ہے کہ نمازی کا بدن لباس اور جس جگہ نماز پڑھا ہو پاک صاف ہو تو سرکار علی سلاۃ وسلام کے اندر یہ بھی وصف بڑے اکملیت اور افضلیت کے ساتھ پایا جاتا تھا کیونکہ حضور علیہ سلاۃ والسلام نے اس کو اختیار فرمایا تھا تو حضور علیہ سلاسلام کا مزاج کریمانہ بھی نہایت نفیس اور آئے لطیف آئے تھا کیا بارگاہ کیا بار؟ بار رسالت میں ایک شخص آیا تو بالکل گندے کپڑے پہنا ہوا میلے کچیلے کپڑے میں ملبوس حضور کی بارگاہ میں آیا تو سرکار علی سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں تمہارے پاس اپنے کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں مفہ حدیث پاک کا تو اس نے عرض کیا رسول اللہ میری تو اتنی اونٹ نہیں ہے اتنے اونٹ ہیں میرے پاس تو بہت مال ہے تو کہا اس مال سے اپنے صاف کپڑے کیوں نہیں پہنتے اللہ سرکار علی صلاح وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کئی حدیث ریاض السالین ایک بڑی زبردست حدیث ہے کی کتاب ہے اس میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ سرکت باقاعدہ مدد نے باپ باندھے بابو اکرامر شعری کے بالوں کو سنوارنے کا باپ اور اس طرح کے باپ باندھے لباس کے بارے میں پورا یوں سمجھے کہ ہماری شریعت میں حضور کی جو سیرت ہمیں ملی ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کی رہنمائی موجود ہے سرکار علیہ سلامت سلام نے احساس فرمایا جس کے بال ہوں تو اس کو چاہیے کہ اس کا اکرام کرے اور اس کا اکرام کرنا یہ کہ اس کو سوار کر رکھے اسی طرح ایک اور شخص بار رسالت میں حاضر ہوا اور جب وہ حاضر ہوا تو اس کے بال پرا ہوئے ہوئے تھے مٹی سے اٹے ہوئے تو سرکار علی صلاح وسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں یعنی تیل اور تنگی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے بالوں کو سنوار تو سحان نفاست یہ اسلام کو دین کو مطلوب ہے थी ہم थी اگر کسی کی اصلاح کرنے جائیں گے اور اسلام نے ساری دنیا کی کرنی ہے ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو ایسا تو نہیں ہے نا ملنگ من کے لوگوں کی اصلاح کریں کوئی قریبی نہ ہے اور آپ دیکھیں آپ اندازہ کیجیے گا آپ مشاہدہ ہو کر ہی کہ چہرہ سو خوبصورت چمک رہا دمکرا ہوگا اور جب پاؤں پہ نظر پڑے گی تو پاؤں کالے ہوں گے اوپر سے بالکل چمک جاتے ہیں اسی طرح گرمیوں کا حال ہوتا ہے گرمیوں کے اندر جو نمازیں کے اللہ پابند ہوتے ہیں لیکن وہ پسینہ بہرا ہوا بیتا ہے اور بدبو کے یوں سمجھیں کہ بھپکے اوڑے ہوتے ہیں سامنے ساتھ آ کر نماز پڑھے اگلے کی طبیعت خراب ہو جائے اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو صفائی تہارت اور بلکہ مامے اعظم کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ جب عام پورے دن سادہ سا لباس پہن کے گزارتے ہیں لیکن جب رات کو نوافل پڑھنے کے لیے آتے اللہ عمدہ لباس ہیں سب سے قیمتی لباس پہنتے ہیں سب سے قیمتی خوشبو استعمال فرماتے اور پھر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کرتے کیا ہیں بات ہے تو یہ انداز ہمیں حضور کی سیرت سے ملتا ہے تو ہمیں چاہیے صاف ستھرا اور دعوت اسلامی میں تو الحمدللہ صفائی پر اتنا زور ہے باقاعدہ اس پر مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تربیتیں ہوتی ہیں کہ بھائی صفائی کا خیال رکھو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف کریں یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ کردار ہے کہ دعوت اسلامی کے بعد میں پہلے کر کے دکھاتے آپ دیکھیں الحمد للہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے چہرے نکھرے نکھرے ہوتے ہیں لباس نکھرے نکھرے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صفائی اپنانے کے لیے صاف ستھرا رہنے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے صفائی کیا آپ اتنی ترکیب دلا رہے ہیں تو پھر تو آئینے کے سامنے مفتی صاحب کھڑا رہا جائے سارا دن چہرہ ہی بندہ دھوتا رہے فیس واش استعمال کرتا رہے, رہے کیا آپ یہ ترکیب دلا رہے ہیں ہمیں یہ ایک وسواسا یہ بھی آتا ہے یار آپ تو بولتے ہیں سادہ رو شادگی اپنانا تو شادی کے مطلب یہ تھوڑی ہے ملک من کے گھومے نہ بالوں کا پتا ہے نہ دباس کا پتہ ہے تو ایسا بھی نہیں ہے سادگی کوئی صفائی کے خلاف نہیں ہے سادگی है. کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سادہ اپنا سفید لباس پہنے یہ پسند بھی ہے حضور کو है. یہ سادگی ہے وہ لباس اپنا ہے جو سادہ ہو हुँ. اور اپنا تراش سے بچے جی تراش تاراش سے ڈیزائننگ سے بچے ڈیزائننگ سے بچے بالوں کو عجیب و غریب کرنے سے بچے اللہ نے ایک حسن دیا ہے ان سے جا کے پوچھے جن کے سر کے بال نہیں ہیں بیچارے اتنا تیل استعمال کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا استعمال نہیں کرتے کہ سر کے بال اگائے لیکن تو آپ یہاں بیٹھنے سے پہلے میک اپ بھی کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ کوئی اسلامی بھائی جو چینل پر آتا ہے کوئی میک اپ نہیں مدنی چینل جو حضور پر درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں نا جو مدنی چینل پر آتے جی جو کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں نا ویسے ان کے چہرے پہ ہو سنا ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں لکمہ دیا کہ ہمارا میک اپ تو وزو ہے تو ہم سادگی جہاں بات کرتے تو وہاں یہی ہے کہ الحمد وضو کر کے بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ رونق اور چمک سب عطا فرما دے گا تو سادگی بھی ہو اور ساتھ میں صفائی بھی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک حسین پہلو ہے کہ ایسا نہیں کہ سادگی کی وجہ سے لوگ آپ جو ہے صفائی سے دور ہو جائیں سادگی عدم صفائی کا نام نہیں ہے یعنی صفائی کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے اور صفائی سادگی کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ آئینے کے سامنے کھڑا رہے اور نہ پا رہے یعنی بالکل گندا رہے نہ ہی بالکل ایسا جو ہے کہ وہ ہر وقت وہ بنتا سورت رہے بلکہ نارمل ایک انداز ہونا چاہیے کہ جس کو کہا جائے کہ یار سادہ بھی ہے اور صاف ستھرا بھی ہے وہی امیر علیہ اسنت دامر برکات المالیہ کی ذات کو اگر دیکھیں تو آپ دامر برکات المالیہ کی سادگی تو مرحبہ اور صفائی نفاست پسندی تو ایسی ہے کہ ایک مرتبہ نظانی شرا نے فرمایا تھا بیان میں جامعہ المدینہ کے طلباء کرام کے درمیان کہ میں نے دیکھا ہے کہ امیر اسنت اپنی گھڑی کو بھی دھویا کرتے ہیں صاف کیا کرتے ہیں حالانکہ گھڑی کو صاف کرنا دھونا لوگ اچھے کھاتے جیسے مثال دی کہ چہرہ صاف ہے اور ہاتھ صاف ہیں مگر چپل اتنے گندے ہو رہے تھے کہ دیکھنے کو دل نہیں جاتا تو اس لیے صفائی اور سادگی دونوں اور کو اسلام اپنے نے صفائی کی ترغیب کی اگر آپ بات کریں جمع المبارک کے دن نہانے کا جی کمل وہاں یہ فضیلت اور صفائی کی طرف اسی طرح ناخن کاٹنے کا اسی طرح جو ہے وہ غیر ضروری بالوں کو جو ہے وہ 40 دن کے اندر کاٹنا تو واجب کرار دیتے ہیں اس سے زیادہ بڑھے گا تو بندہ گناہ گار ہوگا ہفتے کے اندر جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ داڑھی کے بالوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب ایک مٹھی سے زائد ہو جائیں تو ایسی سورت کے اندر جو ہے وہ زائد کو جو ہے وہ کاٹ لیا جائے سرمہ لگانے کی جو ہے وہ تعلیم دلائی گئی کہ آپ کو سوتے ہوئے جو ہے وہ سرمہ جو ہے وہ لگایا جائے اچھا خواتین کی اگر بات کریں تو ان کو صاف ستھرا رکھنے نہ صرف صاف ستھرا رہنے کا بلکہ بند سنور کر رہنے کا بھی حکم دیا گیا کہ شوہر کے لیے بند سن کر رہے ہیں جو کنواریاں ہیں ان کے لیے رشتے آئیں اس لیے وہ گھر میں بند سنور کر رہے ہیں تو اسلام نے صفائی کا بہت اور نہ صرف یعنی دیکھیں نا جو لوگ صفائی کے دعوے دار ہیں وہ ناخن کے اندر کی میل صاف کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم صفائی, صفائی وہ کر لیا اسلام تو جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ناخنوں کو بھی کاٹنے کا جہاں لوگ جو ہے وہ فیس واش کی آپ بات کی اس طرح کی چیزوں کو ملا کر نہا کر یا خوشبو سے اپنے آپ کو وہ مزین جو ہے پورا وہ کر کے سمجھتے ہم جو ہے وہ نکلے حالانکہ اسلام اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا غسول کا پانی اور اس میں آپ کا ہاتھ بے دھلا چلے گا تو مستمل پانی ہو گیا اس سے بھی آپ کا غسول جو ہے وہ نہیں ہوتا یا اس سے بھی آپ کا وضو جو ہے وہ شری اعتبار سے نہیں ہوتا تو اسلام کس قدر جو ہے وہ زیادہ نفاست جو ہے وہ پسند ہے ہاں اس اچھا اسی طریقے سے اگر آپ راستوں کی بات کریں تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ راستوں کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ڈالتے جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہگار ہوگا بلکہ وہ لانت کا مستحق جو ہے وہ کرار پائے گا ہٹا دینا جو گیا تو اسلام نے جہاں ہر چیز کے اندر ہماری رہنمائی کی وہاں اس بات کے اندر بھی بلکہ یہاں تک بول رہا بیان فرمایا بعض جگہوں کے اوپر کہ جو یہ جسم کی صفائی ہے جس کو آپ کہیں کہ غسل کی صورت کے اندر یہ ہے اسلام کی جو ہے اللہ وہ اور اسلام کی جو ہے وہ بہت سارے باطل مذائب کے اندر نہانے کا کانسیپٹ جو ہے وہ, وہ نہیں پایا جی جاتا جی جی جی وہ ویسے تو جو ہے وہ اس چیز کو دور کر لیا اور اس وقت بھی کئی معاشرے کے اندر اگر دیکھیں تو باڈی اسپرے کا تو بہت زیادہ جو ہے, جو ہے وہ استعمال ہے یا آپ جو خوشبو کی اگر بات کریں کہ خوشبو نہیں خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ صل وسلم کی سنت بھی ہے اسلام کے اندر بھی مطلوب ہے لگائی جاتی ہے لیکن صفائی ستھرائی کے بعد خوشبو ہونا اور جہی. ایک یہ ہے کہ گندگی کو جو, جو, جو, جو, جو, جو, جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے وہ ڈھانک دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے صحیح. یہ نہیں تو چیز تو اسلام نے جو ہے وہ دونوں چیزوں دونوں کا جو چیزوں جو دلیا. جو دلیا. درمیان نہیں ہوتے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں سوال بھی کرتے ہیں اور بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جس کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں وہی اللہ والا ہوتا ہے اور اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں غالباً حدیث قدسی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو پرا گندا سر لیے ہوئے ہیں وہ اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دے تو یہ پھر یہ کیوں بیان فرمایا گیا کیا فرما دیں آپ پرا بال ہونا اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ سفر کر کے آ رہا ہے تو اس کے پرا جو ہے وہ بال ہیں اور ایک ہے کہ ہر وقت کوئی جو ہے وہ پرا رہے دونوں کے اندر فرق ہے نا اچھا پھر یہ کہ دین کے بارے میں جیسے آپ نے جو ہے وہ ملنگ کے الفاظ دو چار بار استعمال کیے تو اس سے بعض لوگ کو ہو سکتا ہے کہ اختلاف بھی دی ہو دی کہ بعض بزرگان دین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملنگ کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے لیکن اگر ان کی اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو وہ دو چار صورتوں پر محمول ہو سکتی دی دی مثال جو جز کی کسی کی کیفیت ہے جب جز کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت تو عقل کے احکام ہی جو ہے وہ ذائل ہو جاتے دی دی ہیں تو اب ان پر کوئی حکم شریعت نافذ نہیں ہوتا یا یہ کہ وہ ایک خاص جو ہے وہ درجے کے اندر ہوتے ہیں ان کا معاملہ جدا ہوتا ہے لیکن ایک نارمل اگر آپ بات کریں کہ جس چیز کی طرف جو ہے وہ کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ آپ صفائی سے اترائی لی کریں ہاں لیکن دونوں چیزیں ہیں کہ فقط ظاہری صفائی مطلوب نہیں باطن باطن بات اسلام ہے. میں ظاہر کے ساتھ باطن کی صفائی ہاں مطلوب سبحان ہے سبحان آپ نے اپنے بدن کو اوپر سے تو بہت صاف کر لیا آنکھوں میں تو سرما لگا لیا لیکن آنکھوں میں ہی بھری ہوئی اللہ ہے. اللہ زبان کو تو جو ہے وہ آپ نے بڑا جو ہے وہ جو ہے وہ اچھا کر لیا اللہ لیکن اللہ جو ہے وہ آپ کے غیبت چغلی بوتان یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں چہرہ صاف ہے مگر اندر سے جو دل جو ہے وہ جو, جو ہے جو نکل رہا ہے وہ ساری گندگی نکال رہا ہے جی اللہ خیر تو خیر تو خیر ہے. اصل یہ ہے کہ اسلام حسن ظاہر کے ساتھ حسن باطن کا جو ہے وہ دیتا ہے تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چلنا یہی جو ہے وہ ایک کامل مومن کے نشان تو لہذا ان تمام تعلیمات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے ایک اور کال دیجئے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد آصف عطاری نیو کراچی بابول وزیرہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مہینے میں ہمیں اسلام کی تعلیمات کا کیا درس ملتا ہے برائے کرم جواب عنایت فرما دیں جی غلام یدین بھائی ملاز شریف کا مہینہ ہے اسلامی تعلیمات کا ہمیں کیا درس ملتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ اسلامی تعلیمات کی طرف رغبت کس طرح ملتی ہے اس مہینے میں جی یہ میلاز شریف کا مہینہ ہے اور میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں سرکار علی سلاط و السلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے حضور علی سلاط وسلام کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے حضور کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس مہینے میں اس بطور خاص اور ویسے پورے تو پورے بطور خاص اس مہینے میں ہمیں تعلیمات ہی یہ ملتی ہیں کہ حضور کی سیرت پر عمل کیا جائے حضور علی سلاۃ وسلام کی کامل اتباع کی جائے اس کی کوشش کی جائے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے فرض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں پر مستحبات مست... مستحب پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور سرکار علیہ صلاح وسلام کے آ... میلاد کے دن ربی الن شریف پہ میلاد بھی منائیں جلوس پاک میں جو ہے ادب و احترام کے ساتھ شرکت بھی کریں یہی اس مہینے میں تعلیمات ہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں ٹھیک ہے یعنی تعلیمات میلاد شریف سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار علی علیہ و سلام کی سیرت طیبہ کو اپنا لیا جائے حسن اسلام کو اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کا ظاہر و باطن بھی ستھرا ہو جائے گا مفتی صاحب یہ اشاعت فرمائے گا کہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو گفتگو کا انداز کیا ہوا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان اس کو سب کتنی ہے آپ علیہ السلاۃ السلام جب کسی سے کلام فرمایا کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ کلام فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا کے سامنے والا جو ہے وہ آپ کے کلام کو مکمل طور پر سمجھ لیا جاتا تھا, تھا اور لفظ جو ہے وہ حروف گن سکتا اللہ اللہ اللہ اللہ اور آپ کا کلام جو ہے وہ فصیح تھا فصیح السان تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ معجوہ بھی عطا فرمایا تھا آپ علیہ سلام جب کسی سے گفتگو فرماتے اور کسی بات کے اوپر زیادہ توجہ مقصود ہوتی تو آپ اسے تین مرتبہ جو ہے اس کا حکر فرمایا کر دیتے آپ علیہ اللہ سلام کی گفتگو کے اندر مثالیں بھی کئی طرح کی موجود جی تھیں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے صحابہ کرام علی مردوان ساتھ تھے کہ دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے وہ کان بھی اس کا چھوٹا تھا فرمایا تم میں سے کون جو ہے وہ یہ لینا چاہے گا خریدنا چاہے گا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اسے نہیں لینا جو ہے وہ چاہیں گے فرمایا کہ جو ہے وہ <coughs> پھر صحابہ نے فرمایا کہ یہ اگر زندہ ہوتا تو بھی ہم اسے نہ لینا چاہتے کہ اس میں ایب ہے کہ اس کا کان جو ہے چھوٹا ہے تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے مثال سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا جو ہے وہ اس بکری کے مردار بچے سے بھی زیادہ جو ہے وہ گئی گزری ہے اتنی بھی وقت اللہ کے نزدیک جو, جو ہے بھی دنیا بھی کی اللہ اللہ تو اندازے گفتگو کے اندر جس طرح قرآن کا انداز ہے کہ قرآن بھی جب مثال بیان فرمائی قرآن م. نے کئی جگہوں کے اوپر لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور آپ علیہ السلاۃ السلام کی بھی حاضری طیبہ میں کئی مرتبہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کو سمجھایا لوگوں کی اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی اور آپ علیہ السلط جب گفتگو مجمع میں فرمایا کرتے تو جیسا قریب والا سنا کرتا تھا جیسے ہی دور والا بھی جو ہے, وہ سنا ہے؟ پرکار پرکار کرتا کا حجت الوداع کے موقع اللہ پر کتنے صحابہ تھے ہاں اور آپ علیہ السلۃ والسلام جو, جو ہے وہ سوار تھے اور وہاں سے آپ نے مشہور اپنا خطبہ حجت الوداع جو فرمایا اور تمام نہیں جو ہے وہ اسے سبحان سبحان آب کی گفتگو اور آپ علیہ السلاط والسلام کے معجزات ماشاءاللہ اللہ سرکار کی گفتگو پر بھی ہم نے کلام کیا اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کے شعر پر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو ختم کریں گے مگر آخر میں ہم اپنے اس سلسلے سے حاصل ہونے والے مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں دیکھیں نبی پاک علیہ السلاط السلام کی سیرت سراپا حسن اسلام ہے ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا ہے یہی آج کے سلسلے کا مقصد ہے اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں اپنے گھر والوں کو مدنی چینل دکھائیں اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھائیں انشاءاللہ شاء اللہ سنت جو یہاں سے بیان ہوتی ہے شرعی حکام بیان ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا اور اللہ نے چاہا جب نبی پاک علیہ الصلاۃ السلام کی پیاری پیاری سیرت کو اپنائیں گے تو ہمارا گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنے گا ہمارے معاشرے میں پیار و محبت کا ایک ماحول بنے گا اور انشاءاللہ زوجل اللہ دنیا اور آخرت ہماری سبر جائے گی اعلیٰ حضرت کے شعر پر وکار بھائی ہم سلسلے ختم کرتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے گفتگو کی بات ہوئی ہے تو اسی پر گفتگو کو تمام کر دیتے ہیں ترے آگے ہیں دبیل چے اس رب کے بڑے بڑے تیرے آگے ہیں دبیل چے ہیں دبیل چھ عرب کے بڑے بڑے کوئی جان بو میں زبان نہیں کوئی جانے بو میں زبان نہیں کوئی جانے بو میں زبان, نہیں،, زبان, نہیں،, زبان نہیں،, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں پلو علحی سلو علیہ والی